اوظب بالله من شعیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحيم حامی ملک المبین انا انضلف ففی لطم مبارکتن اِن قن منظرین فی يفرق كل رق و کل حکیم من عندنا ان نا قن مرسلین رحمتم ربق هو سمی و رب سماوات ورد و ماب بي نما ان كن موقنين لا اللہ اللہ يوہي و يو ميت عرب كم الاولين بلہم فیشک کی یا لابون سورۂ حامیم دخان یہ مکی صورت ہے نزولاً چونسٹھ نمبر سورہ ظخرف کے بعد نازل ہونے والی صورت جبکہ كہ قرآن مجید کی ترتیب میں چوالیسویں نمبر پر ہے سورہ ظخرف کے بعد ربط اس صورت کا ماقبل صورت کے ساتھ متعدد وجوہ پر ہے ویسے تو یہ صورتیں تمام ایک ہی مقصد پر چل رہی ہیں لیکن ان صورتوں میں ایک شدت ربط بھی ہے اور ایک تعلق بھی ہے مضبوط سورہ حامی مومن سے جو مضمون چلا آ رہا ہے حامی مومن میں اصل دعویٰ ذکر کیا گیا تھا پھر سورہ حامیم سجدہ سے جو شبہات اور اعتراضات تھے وہ بیان کرنا شروع کیے حامیم سجدہ میں چار شبہات پھر شورہ میں مزید تین شبہات ظخرف میں ایک شبہ تو اس صورت میں نواں شبہ وہ ذکر کیا جاتا ہے گزشتہ صورت میں یہ آٹھواں شبہ بیان کیا گیا جی کہ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے لیکن اس لیے تاکہ یہ ہماری سفارش کر سکیں تو قرآن نے جب اب اس پر رد کیا تو مشرک وہ ایک سیڑھی وہ نیچے آیا اور اس نے کہا ہم تو انہیں اس لیے پکارتے ہیں شاید کہ ہماری سن لیں ہم تو یہ نہیں کہتے کہ یقینی سنیں گے شاید کہ ہماری سن لیں یہ تو اس صورت میں آیت نمبر چھ میں اس کا جواب دیا جاتا ہے انہو ہو سمیع و وہ ذات جو یقینی طور پر سننے والی ذات ہے وہ ذات جو یقینی طور پر جاننے والی ذات ہے یہ تو اس ذات کو تم لوگوں نے چھوڑا اور شبہات کے پیچھے چلنے لگے جی کہ شاید وہ سن لیں تو اس صورت میں نواں شبہ ہے اور اس کا جواب ہے یا گزشتہ صورت میں یہ آیت نمبر چوالیس میں ذکر کیا گیا وہ انحول ذکر الق وومکا وصفتل یہ قرآن آپ کے لیے پیغمبر شرافت ہے اور آپ کی قوم کے لیے شرافت کا ذریعہ ہے اور آن قریب آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اس صورت میں یہ جی قرآن کی شرافت اور قرآن کی عزت جی اس پر مثال دی جاتی ہے کہ اس قرآن کو ہم نے لیلت لتم میں نازل کیا ہے وہ رات جو قرآن کے نزول کی وجہ سے لیلت لیلہ مبارکہ بنی یعنی قرآن کی وجہ سے وہ رات خیر اور برکت والی ٹہری اور خیر اور برکت والی بن گئی یہ تو جس کا بھی اس کتاب کے ساتھ تعلق آئے گا تو اس میں اللہ خیر اور برکت ڈالے گا اور اسے اللہ عزت اور شرافت دے گا تو اس صورت میں آیت نمبر تین میں قرآن کو لتم مبارکتِ کہ ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا ہے جو لِ القدر ہے یا گزشتہ صورت میں دنیا کی بے رغبتی ذکر کی گئی کہ دنیا کوئی شے ہی نہیں یہ تزہید فی دنیا ذکر کی گئی آیت نمبر تینتیس چونتیس پینتیس میں یہ تو اس صورت میں سوال یہ آتا ہے کہ دنیا اس سے بے رغبتی کی قرآن بار بار ذکر کرتا ہے یہ کہ دنیا اس کی محبت یہ اپنے آپ پر غالب نہ آنے دو اور دنیا کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں تو سوال آتا ہے کہ پھر اس دنیا کو اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے یہ اگر دنیا یہ اتنی بری چیز ہے تو قرآن کہتا ہے کہ دنیا بری چیز نہیں لیکن یہ دنیا ایک مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہے اور اس مقصد کو پہچانو اور اس مقصد کو بھولو مت تو آیت نمبر اٹتیس اور انتالیس میں دنیا کی تخلیق کا مقصد وہ ذکر کیا گیا ہے کہ دنیا اللہ نے پیدا کس مقصد کے لیے کی ہے وما خلق نہ سماوات ول ارد و ما بے نہ ہما لا ابین ما خلق اللہ بالحق ولاکن اکثرحم لا عالمون یہ تو دنیا کی پیدائش کا مقصد وہ ذکر کیا گیا ہے کہ دنیا یہ کس مقصد کے تحت یہ پیدا کی گئی ہے یا گزشتہ صورت میں گزشتہ صورت میں مشرقین کا فرعون کا استحضہ وہ ذکر کیا گیا اسی طرح مشرقین کے شبہات اور ان کے اعتراضات ذکر کیے گئے یہ تو اس صورت میں دنیاوی اور اخروی عذاب کے نمونے یہ ذکر کیے جاتے ہیں کہ دنیا میں جن لوگوں نے حق پرستوں کا مذاق اڑایا ہے یہ تو اس کا دنیا میں بھی عذاب کے نمونے اور آخرت میں بھی عذاب کے نمونے تو اس صورت میں دنیاوی عذاب اور اخروی عذاب کے نمونے وہ ذکر کیے جاتے ہیں یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر ستاسٹھ میں ذکر کیا گیا اَلْاَخِلَّا يَوْمَئِذٍ بَعْدُهُمْ لِبَعْدٍ عَدُوٌ إِلَّا الْمُتَّقِينَ یہ کہ وائے متقیوں کے تمام دوست دنیا میں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے یہ تو اس صورت میں آیت نمبر 51 سے متقین کی متقین کے ان کا انجام ذکر کیا جاتا ہے کہ متقین کو اللہ کیا دے گا آخرت میں یا گزشتہ صورت میں یہ آیت نمبر تیس میں ذکر کیا گیا کہ یہ منکرین قرآن کو جادو کہتے ہیں کہ یہ یہ قرآن یہ جادو ہے ولما جا الحق یہ کالحاد مبین جب ان کے پاس قرآن آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے تو صرف قرآن کو جادو کہتے ہیں تو اس صورت میں آیت نمبر چودہ میں قرآن بیان کرنے والے کو مجنون کا فتوہ انہوں نے لگایا ہے کہ قرآن بیان کرنے والا وہ مجنون ہے اور وہ پاگل ہے مطلب یہ کہ صرف آپ کے مشن پر فتوے نہیں لگائیں گے بلکہ آپ پر بھی فتوے لگائیں گے یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر ستر میں ذکر کیا گیا کہ ان تم و اضوا جو تم اور تمہاری بیویاں تحبرون تو انہیں نعمتیں دی جائیں گی اور انہیں خوش کیا جائے گا تو اس صورت میں آیت نمبر چون میں ذکر کیا جاتا ہے وضوجنا بحور اور ہم انہیں ملا دیں گے بحورعین ان خوبصورت بڑی آنکھوں والی کے ساتھ یعنی جنت میں حور عین وہ بھی ہوں گے صرف ازواج نہیں یہ اور بھی کافی مناسبتیں ہیں اور, اور بھی کافی ربط ہیں سورہ دخان کے امتیازات ممزاد جی اس صورت میں للۃ القدر میں یہ جی کون سے فیصلے وہ کیے جاتے ہیں سورہ قدر میں تو ذکر کیا گیا ہے کہ تنزل ضل والروح اکترو تنزل الملائ فیحہ من کل امر جی کہ اس میں جبریل اور فرشتے وہ اللہ کے ہر فیصلے کے ساتھ وہ نازل ہوتے ہیں سلام الہیا حتہ مطلع الفجر تو اس صورت میں سورہ دخان میں للت القدر فیحا یف رق امر حکیم جی کہ اس میں وہ تمام محکم اور مضبوط فیصلے وہ لوہ محفوظ سے الگ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بر کے فیصلے وہ ان کے لیے الگ کر دیے جاتے ہیں اور انہیں بتلا دیا جاتا ہے یہ اس صورت میں ہے اور دیگر صورتوں میں نہیں سورۂ دخان یہ ممتاز ہے زمین اور آسمان کے رونے پر فما بکت مسماء وول ارد کے فرعونیوں کو اللہ نے ہلاک کیا تو نہ تو آسمان ان پر رویا اور نہ زمین ان پر روئی یہ بکا اس سما زمین اور آسمان کا یہ رونا یہ اس صورت میں ہے اور دیگر صورتوں میں نہیں ہے یہ اور بھی دیگر امتیازات ہیں بس یہ دو کافی ہیں مقصد سورہ سورۂ دخان میں مشرقین کا یہ اگلا شبہ جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اولیاء اور اللہ کے یہ نیک بندے ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری فریاد سن لیں تو اس کا جواب دیا جاتا ہے آیت نمبر چھ میں انس السمیع العالم کہ وہ یقینی ذات کہ جو یقینی طور پر سننے والا ہے اور جاننے والا ہے تو اس ذات کو کیوں نہیں پکارتے کہ جس کا سننا اور جس کا علم یقینی ہے اور یہ ان شبہات میں تم لوگ کیوں پڑے ہوئے ہو کہ تم لوگ شاید کہ سن لیں اور شاید ہو سکتا ہے کہ ہماری فریاد سن لیں یہ اور صورت میں یہ تخویف دنیاوی اور تخویف اخروی اور اس پر عذاب کے نمونے دنیا اور آخرت کے عذاب کے نمونے یہ ذکر کیے جاتے ہیں اور مکی صورتوں میں ویسے بھی جو مقاصد ہیں قرآن کی عظمت ہے توحید ہے آخرت ہے رسالت ہے تو یہ بیان کیا جاتا ہے حامیم اللہ جانتا ہے ان حروف کے معانی کو والکتاب المبین والکتاب المبین اور شاہد ہے گواہ ہے قرآن یہ المبین واضح کتاب مبین یہ لازمی بھی آتا ہے اور متعدی بھی آتا ہے یہ اگر لازمی ہو تو مانا یہ کتاب المبین اس طرح انگلش میں کہا جاتا ہے فعل لازم اور فعل متعدی تو فعل لازم اور فعل متعدی یعنی جو ٹرانزیٹیو ورب اور ان ٹرانزیٹیو ورب تو یہاں پہ بھی فعل لازم کہ متعدی یعنی مفرول کو نہیں چاہتا اور متعدی جب وہ مفرول کو بھی آگے بڑھے وہ الکتاب المبین اور شاہد ہے گواہ ہے یہ الکتاب قرآن مجید المبین واضح کتاب یہ کتاب بذات خود بڑی واضح کتاب ہے اور اس میں کوئی اشکال نہیں ایک امی اگر اسے پڑھنا چاہے تو وہ بھی اسے سمجھ سکتا ہے کتاب المبین بڑی واضح کتاب مولوی کہتا ہے قرآن بڑی مشکل کتاب ہے اور جب تک سولہ علوم وہ نہ سیکھے جائیں قرآن سیکھا نہیں جاتا قرآن کے خلاف ہے کتاب المبین اور شاہد ہے قرآن المبین واضح کتاب یا المبین متعدی اور شاہد ہے گواہ ہے قرآ المبین وضاحت کرنے والی کتاب جس مضمون کو بھی قرآن نے واضح کیا ہے تو بڑے عجیب انداز میں واضح کیا ہے توحید کے عقیدے کو قرآن نے جیسے واضح کیا ہے کوئی اور کتاب اس عقیدے کو واضح نہیں کر سکتا اسی طرح ہر مضمون کو لے لیں جس کا تعلق خواہ وہ اخلاقیات کے حوالے سے ہو بلکہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے پیغمبر کے کی اخلاق کیا تھے تو عائشہ نے بڑا دو ٹوک جواب دیا کان خل قل پیغمبر کے اخلاق کیا تھے قرآن دیکھو یہی پیغمبر کے اخلاق ہیں تو اخلاقیات پر اگر دیکھنا ہے تو قرآن کو پڑھو قرآن نے جیسے اخلاقیات کو واضح کیا ہے کسی اور کتاب نے نہیں کیا اسی طرح حقوق اور فرائض خواب و والدین اور اولاد کے درمیان ہو کہ اولاد پر ان کے والدین کے کیا حقوق ہیں اور والدین پر ان کے اولاد کے کیا حقوق ہیں شوہر اور بیوی کے درمیان کیا تعلق کیسا تعلق یہ ہونا چاہیے پڑوسیوں کے اقسام ذکر کیے ہیں کہ پڑوسی کتنے قسم پر ہیں اسی طرح رشتے داروں کے حقوق یہ تمام چیزیں قرآن مجید نے بڑے واضح انداز میں ذکر کیے ہیں عقائد خواہ و رسالت ہو خواب و پیغمبر کا مقام ہو خواب و صحاب کرام کے حوالے سے یہ ان کی عدالت ہو صحابی کرام کا مقام بیان کرنا ہو قرآن پڑھو انبیاء علیہ السلام کی عصمت ان کی گناہوں سے پاکیزگی یہ تمام چیزیں قرآن نے یہ عقائد اور قرآن نے یہ وضاحتیں اسی طرح عذاب قبر قرآن میں اٹھارہ بیس آیات یہ صرف عذاب قبر پر ہیں مقصد یہ کہ وہ کون سی حلال اور حرام قرآن کا مستقل ایک الگ سے مضمون ہے شرک کی اقسام مشرقین کی اقسام یہ تمام چیزیں شاہ ولی اللہ نے اپنے تئیں قرآن کو پانچ علوم میں تقسیم کیا ہے علم الحکام کہ جتنے احکام ہیں خواب و نماز کے ہوں روزے کے ہوں حج کے ہوں زکوٰۃ کے ہوں علم المقاسمہ کہ آپ نے دیگر ادیان والوں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے یہود کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے نصارہ کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے مشرقین منافقین کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے جی اسی طرح علم التذکیر اور یہ تین علم جو ہیں یہ تذکیر پر ہیں علم التذکیر بے ایام اللہ علم تسکیر بلی اللہ علم التذکیر بالموت و بعد الموت یہ قرآن میں اگر دیکھا جائے قرآن نے دلائل عجیب انداز میں ذکر کیے ہیں قرآن نے گزشتہ قوموں کے واقعات عجیب انداز میں ذکر کیے ہیں اور قرآن نے آخرت کا بیان ایک عجیب انداز میں کیا ہے و کتاب المبین اور گواہ ہے قرآن المبین وضاحت کرنے والی کتاب اس واوے قسم پر ہم نے پہلے گفتگو کی تھی سورہ شافات میں سورہ سعد میں کہ قرآن میں اکثر صورتوں کے آغاز میں یہ جو واو قسم آتا ہے تو یہ شہادت کے معنوں میں یہ آتا ہے اور قرآن جب کسی بات کو مؤقد کرتا ہے تو قرآن یہ قسمیاں قسم کے انداز میں یہ ذکر کرتا ہے اور یہ بھی اصل میں دلائل ہی ہوتے ہیں جیسے امام راضی کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ قرآن میں یہ جو قسم کی آیات ہیں تو یہ بھی اصل میں دلائل ہی ہوتے ہیں لیکن وہ دلائل قسم کے انداز میں تاکہ بات کو مؤقد کیا جا سکے والکتاب المبین اور گواہ ہے قرآن المبین وضاحت کرنے والی کتاب انا ان فیل مبارکت بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو فیل مبارکت اس بابرکت رات میں اس رات میں کہ جو بڑی خیر اور برکت والی رات ہے اور وہ خیر اور برکت والی رات وہ رمضان المبارک میں للت القدر کی رات ہے یہ ان ناقنہ اور قرآن ہم نے کس لیے اتارا ہے بے شک ہم ہیں منظرین ڈرانے والے اور قرآن کا دیگر جگہوں پہ مقصد انذار بھی ہے اور بشارت بھی ہے ان ناقنہ منظرین بے شک ہم ہیں ڈرانے والے یہ قرآن کا وہ حکمت ہے نزول قرآن کی حکمت کہ قرآن کو اللہ نے بھیجا کس لیے ہے تو وہ انذار کے لیے فیہ یفرق کل امر حکیم اس رات میں یہ الگ کیا جاتا ہے کل و امر حکیم ہر کام حکیم وہ حکمت سے برا ہوا یعنی جو بھی کام اس رات میں لوہے محفوظ سے الگ کیا جاتا ہے تو وہ کام اتفاقی طور پر ہونے والا نہیں بلکہ اس میں ایک حکمت وہ ہوتی ہے اور وہ حکمت فرشتوں کو معلوم کر دی جاتی ہے یا اسی طرح کل عمر حکیم ہر کام محکم یعنی دنیا میں جو بڑے بڑے فیصلے وہ ہونے ہوتے ہیں اور وہ محکم احکام یہ اسرات میں الگ کر دیے جاتے ہیں یہ الگ کر دیے جاتے ہیں ابن کثیر وہ کہتے ہیں فیہا یفرق رقل امر حکیم کے تحت ایفی لت القدری للت القدر کی رات میں یوف من اللوح المحفوظی ال القتبی محفوظ سے ان احکام کو جو کاتبین ہیں جو کرامن کاتبین ہیں اسی طرح جو فرشتے لکھنے والے ہیں تو ان کو وہ احکام الگ کر دیے جاتے ہیں امر و سال بھر کے جو تمام امور ہوتے ہیں تو وہ الگ کر دیے جاتے ہیں کہ جی اس سال میں کس کس کے موت کا فیصلہ ہونا ہے اس سال میں تو آگے وہ کہتے ہیں ومایقن فیحہ من الجال جن لوگوں کی اجل اور جن لوگوں کا وقت مقرر کر دیا ہوتا ہے کہ اس سال میں فلان فلانے مرنا ہے ارزاق اسی طرح لوگوں کے رزق وما مایقو نفیحہ علا آخر حتی کہ اثرات میں وہ تمام امور وہ نمٹا دیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن عمر سے یہی تفسیر منقول ہے صحابی سے اسی طرح ابو مالک سے مجاہد تابی سے زحاق تابی سے اور بہت سارے جو چوٹی کے علماء ہیں تو یہ تمام سے یہی تفسیر یہ منقول ہے فیہا یفرق کل و امر حکیم اس رات میں الگ کیے جاتے ہیں کل امر ہر کام حکیم وہ حکمت سے برا ہوا کوئی بھی کام وہ بغیر حکمت کے نہیں ہوتا کل امر حکیم اور ہر کام محکم محکم اور وہ مضبوط احکام وہ الگ کیے جاتے ہیں لوہے محفوظ سے سال بر کے احکام وہ فرشتوں کے سامنے وہ رکھ دیے جاتے ہیں یہ امر من عندنا یہ امرن یہ حال ہے ما قبل سے کہ اس حال میں کہ یہ حکم ہوتا ہے من عندنا ہماری طرف سے یہ اللہ کی طرف سے احکام ہوتے ہیں ان نا کننا مرسلین اور بے شک ہم ہیں بھیجنے والے بے شک ہم ہیں بھیجنے والے پیغمبروں کو اللہ بیچتے ہیں اور پیغمبر دنیا میں وہ ہدایت کے لیے وہی وہ بھیجے جاتے ہیں ان ناخنہ مرسلین اسی طرح یہ فرشتے یہ اللہ ہی بھیجتے ہیں دونوں مراد ہیں ان ناخنہ مرسلین بے شک ہم ہیں بھیجنے والے پیغمبروں کو بھی اللہ بیچتے ہیں اور ان فرشتوں کو بھی اللہ بیچتے ہیں لیکن مراد پیغمبر ہیں کیونکہ آگے رحمتم مربع یہی مراد ہے رحمت رب کا رحمت رب کا مہربانی کے لیے رب کا تمہارے رب کی جانب سے یعنی ان پیغمبروں کا بیچنا یا تمہاری رب کی جانب سے یہ مہربانی ہے رحمتن یہ مفعول لہو ہے انہو ہوا سمیع و لالیم اور بے شک یہی اللہ یہ خوب سننے والا العلیم اور خوب جاننے والا ہے یہاں پر لے لطم مبارکت میں بعض لوگوں نے اس سے مراد نصف شابان لیا ہے پندرہویں شابان یہ رات لی ہے پندرہویں شعبان کی رات یہ لی ہے حالانکہ مفسرین نے اس پر رد کیا ہے ابن جریر نے جو تفاصر میں بعد کے مفسرین انہی پر اعتماد کرتے ہیں ابن جریر ایک قول لیلت القدر کا ذکر کرتا ہے اور دوسرا قول کہ عکرمہ سے عبداللہ ابن عباس کے ایک شاگرد ہیں عکرمہ ان کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے تو پھر آخر میں وہ فیصلہ سناتے ہیں کہ جنہوں نے نصف شعبان کا قول کیا ہے میرے نزدیک و اول القول ان دونوں اقوال میں جو درست قول ہے وہ کیا ہے قول و منقالا یہ انہیں لوگوں کا قول ہے جو کہتے ہیں ذال کا للت القدر کہ یہ للت القدر کی رات ہے ابن کثیر یہ ابن جریر کا ہی خلاصہ ہے ابن جریر تین سو دس میں فوت ہوا ہے اور ابن کثیر سات سو میں لیکن عام طور پہ ابن کثیر کو یہ ابن جریر کی تلخیص ہی کہا جاتا ہے اور وہ اکرما کی رائے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں ابن کثیر ومن قال من لان اور جنہوں نے یہ کہا ہے کہ لہ لطم سے مراد شعبان کی پندرہویں رات مراد ہے اکرما جیسا کہ عکرمہ ابن عباس کے شاگرد سے نقل ہے فقد ابعد تو انہوں نے ہوا میں تیر چلایا ہے یعنی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں وہ بہت دور کی کوڑی لائے ہیں یعنی کوئی کوئی کمال کی بات نہیں کی کیونکہ فعن نسل قرآن حافظ رمضان قرآن للت مبارکہ میں نازل ہوا ہے اور سورۂ قدر میں اللہ سراہتاً فرماتے ہیں کہ یہ رمضان ہے شہر و رمضان اللذی انزل فی القرآن سورہ بقرعید نمبر ایک سو پچاسی میں اور پھر یہ جی انہوں نے ان روایات پر ردب کیا ہے ابن کثیر نے یہ احکام القرآن میں یہ ابن العربی المالکی المتوفہ پانچ سو تریالیس ہجری یہ ان کی احکام القرآن ہے امام ابن العربی کی ایک ہیں ابن العربی ابن العربی الفلام کے ساتھ لکھا جاتا ہے یہ مالکی مسلک اور بہت بڑے فقی اور مفسر ہیں ایک ہیں ابن عربی صوفی جن کی جو فتوحات مکیہ اور وہ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں یہاں پہ ہم ابن العربی کا قول یہ ذکر کر رہے ہیں ابن العربی وہ کہتے ہیں وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَىٰ أَنَّهَا لَيْلَةُ الْقَدْرَ جمہور علماء یہی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد لیلت القدر ہے وَمِنْهُمْ من قَالَ إِنَّهَا لَيْلَةُ النِّسْفِ مِنْ شَعْبَان اور جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ شعبان کی پندروی رات مراد ہے وہ باطل یہ باطل قول ہے وجہ یہ کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ بقرہ 185 میں شہر و رمضان اللذی انزل فیه القرآن رمضان کا مہینہ وہ کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ قول کیا ہے کہ یہ رمضان کے علاوہ کوئی اور مراد ہے فقد اعظم الفریت اللہ تو اللہ پر جھوٹ بانتا ہے وَلَيْسَ فِي لَيْلَةِ النِّسْفِ مِن شَعْبَانَ حَدِيثٌ يُعَوَّلُ عَلَيْهَا اور نصف شعبان کی رات کے بارے میں کوئی ایسی حدیث نہیں جس پر اعتماد کیا جا سکے لافی فی لا نہ اس کی فضیلت میں کوئی ایک حدیث وارد ہے ولا نسخ نسخل جا اور نہ ہی ان میں کہ اس میں یہ یہ چیزیں یہ مقرر کی جاتی ہیں فلا تل تفیتو الحا اس کی طرف کوئی التفات اور کوئی توجہ یہ نہ کرو عام طور پہ لوگ یہ اردو جو تفسیر ہے معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب کی تو یہ پڑھتے ہیں وہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں لئی لطمبارکا کہ اس سے مراد ورنہ ہمارے درس میں عام طور پہ جو اردو تفاثیر کے حوالے ہوتے ہیں تو ہم اردو تفاصیر کے حوالے نہیں دیتے ہم زیادہ طور پہ عربی تفاصیر کے حوالے یہ دیتے ہیں لیکن یہ صرف اس وجہ سے کہ آج بعض لوگوں نے اسے بڑا چڑھا کر جو ہے وہ پیش کیا ہے اور اس سلسلے میں پھر راتوں کو عبادت کرنے کا دن کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں اور میں اس کی وجہ بھی ذکر کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس رات میں تو اصل میں اس رات میں یہ یہ بدعت یہ کیوں شروع ہوئی ہے تو مفتی محمد شفیع صاحب وہ لکھتے ہیں کہ للتِ مبارکہ سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک شب قدر ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے اور قرآن کریم کا شب قدر میں نازل ہونا قرآن کی سور قدر میں تصریح کے ساتھ آیا ہے انا انزلہ حفیع لل تلقر اس سے ظاہر ہوا کہ یہاں بھی لئلۂ مبارکہ سے مراد وہی شب قدر ہے اور بعض مفسرین اکرما وغیرہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اس آیت کریمہ میں لیلہ مبارکہ سے مراد شب براعت یعنی نصف شابان کی رات قرار دی ہے مگر اس رات میں نزول قرآن دوسری تمام نصوص قرآن اور روایات و حدیث کے خلاف ہے اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اصل بات جو ظاہر قرآن اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ سور دخان کی آیت میں لئل مبارکہ اور فیا یفرق وغیرہ کے سب الفاظ یہ شبِ قدر ہی کے متعلق ہیں معرف القرآن ساتویں جلد صفح نمبر سات سو چپن سے سات سو اٹھاون ان صفحات پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ایک بڑے محترم ہیں جی اگرچہ میں نے اپنے درس میں کبھی بھی جی ان کے حوالہ جات یہ نام ذکر کرتے ہیں وجہ یہ کہ ان کے حوالہ جات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اگرچہ اس ملک میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے لیکن یہ اکثر ان کی کتابوں میں بعض حوالہ جات پر آپ اعتماد کریں گے تو ایک کتاب میں ایک بات کرتے ہیں اور دوسری کتاب میں دوسری بات کرتے ہیں یعنی باتوں میں بھی ٹکراؤ ہے اور تعارض ہے یہ شیخ الحدیث صاحب ہیں مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحب ان کی تفسیر ہے ذخیرت الجنان ذخیرت الجنان میں ذخیرت الجنان اٹھارہویں جلد میں وہ کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دونوں تفسیروں کی تدبیق ہو سکتی ہے اب یہاں پہ جب بدعت کے لیے وہ ایک راستہ وہ ڈھونڈتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دونوں تفسیروں کی تدبیق ہو سکتی ہے وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نازل ہونے کا فیصلہ 15 شعبان کو فرمایا قرآن کریم کے نازل ہونے کا فیصلہ 15 شعبان کو فرمایا اور نازل للت القدر میں کیا کیونکہ بعض چیزوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے مگر عمل اپنے وقت پر ہوتا ہے لیکن جی ان کی یہ بات نہ تو ان سے پہلے کسی نے کی ہے نہ یہ تدبیق کسی نے کی ہے اور انہیں یہ بھی پتہ نہیں یہ جواب ہے میرا تدبیق کی ضرورت یہ وہاں پر پڑتی ہے ہم روایات کے درمیان اقوال کے درمیان تدبیق تب کرتے ہیں جب دونوں جانب دلائل اور نصوص وہ صحیح ہوں ثابت ہوں اور وہ ایک ہی درجے کے ہوں تو تب جا کر ہم کہتے ہیں کہ اگر اس پر عمل کرتے ہیں تو اس دوسری پر عمل کرنا یہ رہ جاتا ہے اور اگر دوسری پر عمل کرتے ہیں تو پہلے پر عمل کرنا اسی لیے ہم جمع اور تدبیق کرتے ہیں توفیق بھی اسے کہتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے ابھی احکام القرآن میں ابن العربی کا حوالہ سنا اور یہ صرف ایک ابن العربی نہیں وہ کہتے ہیں ولی سفی لے لطن شعبان حدیث نصف شعبان میں کوئی ایسی حدیث نہیں کہ جس پر اعتماد کیا جا سکے تو جب کسی ایک چیز کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ہی موجود نہیں ہے تو پھر اسے تدبیق نہیں بلکہ جالی تدبیق کہتے ہیں یہ جالی تدبیق ہے اس جالی تدبیق کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو اسی لیے یہ قول نہایت یہ کمزور ہے اور یہ قول نہایت اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جن علماء نے کتابیں لکھی ہیں موضوعات پہ موضوعات پہ جن علماء نے کتابیں لکھی ہیں جیسے الموضوعات پر امام ابن جوزی نے کتاب لکھی ہے اسی طرح محمد طاہر پٹنی نے جو کتاب لکھی ہے محمد طاہر پٹنی نے جو کتاب لکھی ہے تذکرۃۃ الموضوعات تو تذکرت الموضوعات میں بھی محمد طاہر پٹنی وہ یہی کہتے ہیں اسی طرح جن علماء نے جیسے ابو شامہ نے الباعص اعلیٰ انکار البدع والحوادث امام ابو شامہ اسی طرح ان سے پہلے الحوادث امام ابو بکر ترتوشی ان تمام علماء نے یہ لکھا ہے اور یہ میں انہی کے کلام کا حاصل وہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران جب فتح ہوا تو ایران میں اس وقت بعض اقوام کا جو ایران میں اس وقت یہ مجوسی تھے آتش پرست تھے آتش پرست تھے اور یہ برامیکا برامیکا جو اسلامی تاریخ میں یہ نام آتے ہیں برامیکا تو یہ برمکی اسی طرح دیگر فلاں برمکی تو یہ لوگ یہ بھی اسلام میں یہ داخل ہو گئے اسلام میں داخل ہو گئے لیکن کہ ان لوگوں نے اسلام میں داخل ہو کر بھی بعض انہوں نے وہیں مجوسیت کی جو بدعات تھیں تو وہ انہوں نے اسلام میں بھی کیں اسی لیے یہ تمام علماء ابن جوزی محمد طاہر پٹنی تسکرت الموضوعات میں ابو شامہ بدعات کے رد میں جتنی کتابیں یہ لکھی گئی ہیں تمام نے یہ لکھا ہے حَدثَ ذَلِكَ فِي زَمَنِ سب سے پہلے لیلت النصف من شعبان اور اس پہ یہ چراغاں کرنا یہ سب سے پہلے یہ بدعت یہ برامکہ کے زمانے میں یہ شروع ہوئی فدخلو فی دین الاسلام اسلام کے دائرے میں تو وہ داخل ہوئے لیکن ابھی انہوں نے وہ بدعات وہ مکمل طور پہ ترک نہیں کی تھیں ترک نہیں کی تھیں اور انہوں نے یہی نصف شعبان میں جو چراغاں کرنا ہے اور یہ اس دور میں جو بھی آگ جلائی جاتی تھی تو ان وہ مقصود عبادت الیران اور اس سے اصل میں ان کا مقصد وہ آگ ہی کی عبادت کرنا تھی لیکن بدقسمتی سے انہوں نے یہ کیا نصف شعبان میں اور یہ لوگ بڑے قابل لوگ تھے تو اس دور میں خلفاء کے قریب ہوئے اور یہ پھر بعد کے دور کی بات ہے لیکن ایران یہ تو حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا ہے لیکن بعد کے خلفا کے دور میں جب یہی لوگ یہ خلفاء کے قریب ہوئے بنو عباس وغیرہ ان کے دور میں تو یہ ان بڑے بڑے عہدوں تک یہ لوگ پہنچ گئے اور انہوں نے اس رات میں وہی چراغاں کیا جو یہ پہلے اسلام سے پہلے ان کے بڑے یہ کرتے تھے تو جب انہوں نے دیکھا کہ وزیر صاحب اور یہ بڑے بڑے عہدوں والے یہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے علماء نے روایات بنائی کہ اس رات میں جو کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کے لیے اتنا اجر ہے اور اتنا ثواب ہے اور جو اس دن کو روزہ رکھتا ہے تو اسے اتنا اتنا ثواب یہ ملے گا ہم جب اصول حدیث میں روایات کے وضع کرنے کے اسباب ذکر کرتے ہیں کہ روایات یہ احادیث موضوع یہ کیوں بنی ہیں تو ان میں ایک وجہ وہ یہ کہ جب بھی علماء نے ان علمائے سو نے بادشاہوں کا قرب جو ہے وہ حاصل کرنا چاہا وزیروں کا قرب حاصل کرنا چاہا تو اس کے لیے انہوں نے جالی روایات یہ بنائی ہے اور اس کی بہت ساری مثالیں یہ ہمارے سامنے ہیں وہ مقصود احمادۃ اور اس سے مقصود ان کی آگ کی عبادت تھی تو سب سے پہلے یہ بدعت یہ وہی برامیکا انہوں نے یہ ایجاد کی ہے انہوں نے ایجاد کی ہے تو یہ بدعات کی بدعات پر مشتمل جتنی کتابیں ہیں ان تمام میں اس بدعات کی یہ حقیقت یہ لکھی گئی ہے انحو ہو سمیع العالیم بے شک یہ اللہ سننے والا العالیم جاننے والا ہے رب السماوات ولعرد وہ پروردگار ہے اور یہ رب یہ بدل ہے اس ماقبل میں رب کا سے وہ پروردگار ہے آسمانوں کا ول اور زمین کا وما بے اور وہ جو ان کے درمیان ہے ان کن تم موقنین اگر ہو تم یقین کرنے والے دعوی توحید لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے یوہی وہ زندگی دیتا ہے وہ یومیت اور وہ موت دیتا ہے رب کم و رب و آبا وہ تمہارا پروردگار ہے اور تمہارے باپ دادوں کا الاولین اغلوں کا جو تمہارے باپ دادا تھے اگلے تم سے پہلے جو گزرے ہیں تو ان کا بھی رب تھا بل ہم فی شک کی بلکہ یہ لوگ شک میں ہیں یہ لابون کرنے والے کھیل کود کرنے والے حامیم اللہ جانتا ہے ان حروف کے معانی کو والکتاب المبین اور گواہ ہے قرآن المبین واضح کتاب یا وضاحت کرنے والی کتاب انزل انزلنا ہو بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو اور ان فی فیلطم مبارکتَََ اس کے دو مطلب ہیں یا تو اس سے مراد یہ لیکن پھر وہ ایک روایت میں آتا ہے اگرچہ وہ روایت مرفو روایت نہیں ہے اور وہ اتنی اوتھینٹک روایت بھی نہیں ہے لیکن ایک قول اس روایت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے ابن عباس کا قول ہے کہ قرآن کا ایک نزول وہ لوہے محفوظ سے آسمانی دنیا پر جو مقام ہے بیت العزہ وہاں پہ ہوا ہے تو یا تو لیلت ان ناز فی الم مبارکتِن میں قرآن کے پورے قرآن کے وہ ایک مرتبہ نزول کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوہے محفوظ سے ایک ہی رات میں آسمان دنیا پر بیت العزہ کے مقام پر ہوا ہے اور پھر بیت العزہ سے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ تیئیس سال کے عرصے میں وہ نازل ہوا ہے اور یا دوسرا قول کال کہ مبارک ہم نے قرآن قرآن کا نزول شروع کیا ہے اور قرآن کی جو پہلی وہی اقرا نازل ہوئی ہے تو یہ رمضان کے مہینے میں ہی اس کا نزول یہ شروع ہوا ہے ان ننزل فیل فی مبارکتِ بے شک ہم نے ابتدا کی ہے اس کے اتارنے کی فیل مبارکن اس مبارک رات میں اس خیر اور برکت والی رات میں اور جس چیز کا تعلق بھی قرآن کے ساتھ آیا ہے اس میں اللہ نے خیر اور برکت یہ ڈالی ہے ہم اپنی پوری زندگی پر نظر ڈالیں اگر اس زندگی میں یہ تھوڑی بہت یہ خیر اور برکت ہے یہ قرآن کی وجہ سے ہے ورنہ اور کوئی کمال نہیں ان نا کننا منظرین بے شک ہم ہیں ڈرانے والے فیہا یفرق کل امر حکیم اور اس میں الگ کیا جاتا ہے جدا کیا جاتا ہے ہر کام حکیم حکمت سے برا ہوا یا ہر کام محکم وہ مضبوط کام امر من عندنا اس حال میں کہ وہ حکم ہوتا ہے من عندنا ہماری طرف سے بے شک ہم ہیں بھیجنے والے رحمتن من ربک محربانی کے لیے تمہارے رب کی جانب سے بے شک یہ اللہ ہے سننے والا اور جاننے والا اور یہ اس شبے کا جواب بھی ہے رب سما واط پالنے والا ہے آسمانوں کا ول اور زمین کا وما بے اور وہ جو ان کے درمیان ہے انکن تم مقنین اگر ہو تم یقین کرنے والے نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے وہ تمہارا پروردگار اور تمہارے باپ دادوں کا اگلوں کا بلکہ یہ لوگ ہیں فی شک کے شک میں یلابود کھیل کود کرنے والے واخر داوانہ الحمد للہ رب العالمین